نحمد اما بعد گزشتہ کل فاتحہ کی آیت یہ کہنا ہو کہ اس جز کے بارے میں اس باتیں تفسیر کے حوالے سے میں نے عرض کی تھی اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ کچھ اور باتیں میں اور ارض کروں گا لہذا اسی لیے آج بھی اسی جس کے بارے میں کچھ باتیں کر رہا ہوں یہ کہنا ہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں یہ عائد کا تزم ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات بے نیاز ہے اور وہ غنی ہے تو جو بے نیاز ہو تو اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اس نے عبادت کا حکم دیا اور ہم اسی لیے عبادت کرتے ہیں کہ اس کا حکم ہے تو عبادت اس کی اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ وہ عبادت کا ضرورت مند ہے اس کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے بلکہ عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں اس کی عبادت کرنے کی اور ہمیں اس کی عبادت کی ضرورت ہے اور یہ اس لیے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ مکھمل کے بستر پر اور بہت ہی نفیس ریشمی قسم کے فرش پر اسی کو بٹھایا جا سکتا ہے کہ جو صاف ستھرا ہو اور اس کا جسم گندگی میں آلودہ نہ ہوا ہو نجاتس میں ملوث نہ ہو تو ایسے شخص کو مخملی بستر پر ریشمی بستر پر بٹھایا جا سکتا ہے وہی اس پر بٹھانے کے لائق تو جب دنیا میں ان معمولی چیزوں کے بارے میں یہ معاملہ کیا جاتا ہے تو پھر آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ جنت کے جو انتہائی آلہ وہ نعمتیں جنت کی جو جس کے بارے میں کسی کے دل میں خطرہ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ وہ جنت اور اس جنت کی نعمتیں کیسی ہیں تو پھر اس جنت میں داخلے کے لیے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہوئی اس بات کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے اس کی بندگی کی جائے اس کی عبادت کی جائے اور ہمارا یہ جو جسم ہے اور ہمارے جسم میں یہ جو دل ہے تو یہ دل یعنی ہر چیز اپنی اپنے حال کے مطابق جو ہے وہ گندگی سے ملوث ہوتی ہے اور نجاست آلود ہوتی ہے ہمارا دل بھی جو ہے اس, وہ بھی اپنے حال کے مطابق جو ہے وہ گندہ ہوتا ہے یہ جو دنیا ہے اس دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں اور ایسی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے وہ بڑا آلائشوں سے اور گناہوں کی ناپاکیوں سے اور نجاستوں سے ملوث ہو جاتا ہے تو اس دل کو صاف اور ستھرا کرنے کے لیے عبادت کو مقرر کیا گیا تو عبادت گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ یعنی یہ رحمت کا پانی ہے عبادت کے رحمت کے پانی سے گویا کہ دل کو صاف اور ستھرا کیا جاتا ہے اور عبادت جو ہے وہ ایک قسم کی کلئی ہے سیکل ہے جس سے جو ہے یہ دل اجلا ہو جاتا ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ دنیا اس میں کتنی باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے بہت ہی یعنی نقصان کا باعث ہے شیطان جو ہمارا کھلا ہوا دشمن اور قرآن قریب میں جگہ جگہ اس کی دشمنی کے بارے میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنے بندوں کو متنوع فرمایا ان الشیطان شیطان علسان یادوں کو مبین کہ انسان کے لیے شیطان کھلا ہوا دشمن ہے اور پھر یہی ایک ہمارا دشمن نہیں بلکہ ہمارے اندر خود ایک اور دشمن ہے جو ہمیں برائی کی طرف دساتا رہتا ہے اور وہ ہے نفس اب مارا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اشاد فرمایا وہ ماں کو بر نفس کی ان نفس اللہ تم بسکو. یہ نفس ابارا جو ہے برائی کا حکم دیتا رہتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی دنیاوی بہت سی باتیں ہیں کہ جو ہمیں برائی کی طرف جو لے جاتی ہے تو ہم گویا کہ دنیا میں اتنے سارے دشمنوں کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں شیطان ہمارا دشمن نفس امارہ ہمارا دشمن دنیا کے برے ساتھی جو ہیں وہ ہمارے دشمن تو اس قدر جب ہم دشمنوں میں کھرے ہوئے ہوں تو پھر دشمنوں سے اپنی حفاظت وہی کر سکتا ہے کہ جس کے اندر خود اتنی طاقت ہو یا پھر جو ہے کسی ایسے کا ایت سہارا لیا جائے کہ جو بہت ہی طاقتور ہو تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات قدیر ہے وہ قابل ہے وہ بڑا قوی اور طاقتور ہے تو اس کا سہارا اور اسی کی اسی سے تعلق اور اسی سے ربط ہم نے کیا اور یہ ربط اور ہمارا یہ تعلق ذات بادی تعلق ہے عبادی تعالی سے ہی کے ذریعے سے قائم ہے عبادت جو ہے یہی جو ہے اللہ رب العزت سے تعلق ہے اور اس کی اس ذات سے ہمارا رابطہ کی عبادت سے ہو سکتا ہے اس لیے جو ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اس کی عبادت کرنے میں اس کے محتاج ہیں تو یہ گویا کہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی جو ہے وہ ہماری عبادت کی محتاج نہیں ہم جنہیں ضرورت مند ہیں اور ہم جو ہے محتاج ہیں کہ اس کی عبادت کریں اور اس طرح سے ہم اپنے دل کو صاف ستھرا اور عبادت کے پانی سے اس کو دھو کر بالکل جو ہے اجلا اور شفاف اور ستھرا رکھیں اور بنائیں یہاں پر کچھ ایسے باطل فرقے ان میں سے سر قید ایک فرقہ ہے آریائی فرقہ وہ مسلمانوں پر ہم پر اعتراض کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو یہ خانہ کعبہ کے سامنے سر چکاتے ہیں کہ جو پتھروں کی عبادت ہے اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ہندو جو ہیں وہ جناب اپنی بنائی ہوئی مورتی کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو یہ پھر بھی مواحد رہتے ہیں اور ہندو جو ہے مشرک قرار پاتے ہیں ہندو تو صرف ایک مورتی کے سامنے سر جھکاتا ہے اور مسلمان جو ہے جس کو وہ خانہ کعبہ کہتا ہے وہ ہزاروں پتھروں کا بنا ہوا ہے ہزاروں پتھروں کی بنی ہوئی وہ عمارت ہے اس کے سامنے وہ سر جھکاتا ہے اور پھر بھی مسلمان کہہ مسلمان ہے اور مواحد کہہ ہے تو یہ کیا وجہ ہے بات دراصل یہ ہے کہ اس باطل فرتے کا اگر جواب دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے تو آپ جب نماز کی نیت کرتے ہیں تو ان کے اس اعتراض کا جواب تو ہماری نماز کی نیت ہی میں جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے تب جانتے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نیت کیا کرتے ہیں مثلاً ابھی ہم نے شاہ کی نماز پڑھی تو ہم نے نیت یہی کی کہ نیت کی میں نے چار رقع نماز فرد آج کے عشا کی واسطے اللہ سبارک وطالعہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف دیکھ لیں کہ اسی میں اس کا جواب ہو گیا وہ کیسے وہ اس طرح سے کہ ہم نے نیت میں کیا کہا کہ واسطے اللہ سبارک وطالعہ کے لیے واسطے خانہ کعبہ کے لیے نہیں واسطے خانہ کعبہ کے نہیں خانہ کعبہ کے لیے نہیں